بسل رحمان رحیم سامعین اکرام یہ ڈاٹ کام کی پیشکش ہے ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے ڈبلو یوسف کے بارے میں کئی دن سے گفتگو کا ارادہ بن رہا ہے اور دست وخر ہو جاتا ہے تاخیر ہو جاتی ہے اگر آپ آج چاہیں تو اس کے بارے میں گفتگو کی جائے یا کل تک ملتوی کر دی جائے کیا جمعرات کو کر لے میرے خیال میں آج کچھ لوگوں کو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے کچھ آئے نہیں تو آج ڈاکٹر فضل الائی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں پروفیسر ریاض یونیورسٹی جو میرے چھوٹے بھائی ہیں تو کل کہا تھا کہ انشاءاللہ آج ان کا فکر آخرت پرکرز ہوگا تو پھر بہتر یہی ہے کہ آج ان کا درس ہو جائے پرسوں ان شاء اللہ یوسف کا خلاصہ بیان ہوگا ان شاء اللہ آلو پلا علی محمد والا آل محمد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 واحذر من لساني يضطر القول اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفرنا علما والحمد لله على كل حق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العادلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن مريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مزموما مدهورا ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فالأولئك كان سعيهم مشكورا او جو شخص دنياكي زندبيكا اراداكري اجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد تو ہم اسے دنیا میں دیتے ہیں جو چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں تم جالنا لہ جہنم پھر ہم اس کا ٹھکانہ جہنم بناتے ہیں یس گاہ مذمو مجبورہ وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا دلیل ہوگا اور گزارم ہوگا ومن آسا لہا سایہ اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے تو الا کا نسا مشکورہ ان لوگوں کی کوشش کی قدر بھی جانے سچی بات یہ ہے کہ برادر محترم حضرت علامہ کی موجودگی میں مجھے کچھ ارد کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی لیکن تعمیر ارشاد کی خاطر حاضر ہوں اللہ سے توفیق ہے وہ بات کہنے کی توفیق ادافرمائی جو میرے لیے اور آپ سب کے لیے ذخیرۂ آفت مختصر سے وقت میں اس بات کو عرض کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ دنیا اور آخر دونوں کی جو کیفیت ہے وہ کس طرح بات یہ ہے کہ میں اور آپ سبھی لوگ ہر روز ایک آزمائے سے گزرتے ہیں بات بات پہ ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آخت کو بنائیں یا اپنی دنیا کو بنائیں اور ہم میں سے عام طور پر سبھی لوگ اللہ منصا اللہ اپنی دنیا کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی آخت کو برباد کرتے ہیں پہلی بات جو اس میں میں اب کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخر کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت ہر شخص جو اپنے صحیح سمجھدار اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کا اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو بات وہ حاصل کرے وہ زیادہ قیمتی جس کو چھوڑے اس کی حیثیت اس کی قیمت سے سوچنے کی بات یہ ہے وہ دنیا جس کو لینے کی ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اور وہ آخرت اس کو چھوڑنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اس آخرت کی حیثیت کی کی کیا, کیا, کیا ہے اور اس کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت کیا ہے آبرت سموا علیہ وسلم نے اپنی امت کی شکت کے لیے اپنی امت پر مہربانی فرماتے ہوئے دنیا اور آخرت کی حیثیت کو بارہا نصالوں سے بیان کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار سے گزرے مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے جدین اصد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کے ایک بچہ کے پاس سے جو کہ مردہ تھا اور اس کے کان کٹے ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوکم یو ہب اندال آپ نے فرمایا ایو بدلاؤ تم میں سے وہ کون شخص ہے جو اس کو ایک درہم کے بدلا میں نہ پسند کرتا صحابہ نے عرض کی, کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو کسی قیمت پہ نہ لینا پسند نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا و اللہ من هذا علی فرمایا اللہ کی قسم کسم کے بیر کے اس بچے کی جو حیثیت تمہارے نزدیک ہے دنیا کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں اس سے بھی کم ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیر کا ایک چھوٹے کانوں والا مردار بچہ دنیا اور دنیا کے سارے مالو اسپ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ہم اسی بھیڑ کے مردار بچہ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے کاروبار میں بارہ گھنٹے سرف کرتا ہے اس کے دل میں تمنا ہوتی ہے خاص کہ میرے جسم میں اور طاقت ہو بارہ کی بجائے کچھ اوور ٹائم کام کرنا چودہ گھنٹے 16 گھنٹے کام کرنا جتنا زیادہ کام کرتا ہے اتنا اور زیادہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے برعکس دین کی خاطر آخرت کے سوارنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے مقابلہ کو ایک اور حدیث میں بیان کیا حضرت مستعرق رضی اللہ تعالی نے بیان کرتے ہیں امام مسلم رحم اللہ ان کی روایت کو بیان کرتے ہیں آ حدر ص اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مت دنیا فل آخرتم اصلاح بلا حضرت صلی اللہ علیہ, وسلم نے, صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی حیثیت کو بیان کرنے کے لیے دنیا اور آخرت کو پانی کے سمندر اور پانی کے کترا سے تشکیل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلہ میں وہی ہے جو سمندر کے سارے پانی کے مقابلہ میں پانی کے ایک کطرا کی حیثیت اب وہ شخص جو پانی کا ایک قطرہ تو لینے کی کوشش کرے اور سارے سمندر کو چوڑ دے وہ بے وقوف یہاں پھیلیا کرتا ہے اور ہم پانی کے اسی ایک خطرہ کو لینے کی کوشش میں دن رات کرتے ہیں اور سمندر کو چھوڑتے ہیں آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ان پہ کروڑ ہرتے بارہا ان باتوں کو مثالوں سے بیانا ایک اور حدیث میں ہے آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخت کا موازنہ کرتے ہوئے فرمایا ایک وہ شخص جو دنیا میں تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ آرام کی مزے کی نعمتوں کی زندگی بسر کرتا ہے فرمایا کہ قل قیامت کے دن اسے اللہ کے دربار میں لایا جائے یوگتا میں یو اتاب انا میں آر دنیا میں نہر نار یوگ القیامت ویوس باغ پن نار سب فیو پال ہر رائی کا نائی من النار يوم في النار فيقال حل قد ہر نر رب کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایک ایسے شخص کو پیش کیا جائے گا جس نے زندگی تمام لوگوں سے زیادہ نعمتوں میں آسائشوں میں مزوں میں بسرتی ہو لیکن ہوگا اللہ کا نافرمان اور ہوگا جہنم اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا وایوس بافل نار سب اسے ایک لمحہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے پھر اللہ کے حکم سے نکالا جائے پھر اس سے سوال کیا جائے گا ہر من پر. کیا تم نے اس سے پہلے کوئی نعمت دیکھی ہے مر کا خیر القد کیا اس سے پہلے کوئی آرام اور مزے کی بات دیکھی وہ جواب میں کیا کہ ایک دفعہ جہنم میں جانے کے بعد دنیا کے تمام آراموں کو بھول جانا اور کہے گا اللہ کی قسم اس سے پہلے میں نے کوئی آرام کوئی دکھ کوئی چین نہیں دیکھا کتنے بیوقوف بنے پھرتے اور اپنے کئی بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں چند لاکھ چند کروڑ چند کوٹیاں چند کاریں بن گئی اسی میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کتنی دولت کما لے آدم اجحسات و اسلام سے لے کر قیامت تک ان تمام لوگوں میں سے وہ شخص ہوگا اس نے سب سے زیادہ مزے کی زندگی بسر دی ہو سب سے معاملہ سب سے زیادہ نعمتوں میں لیکن ایک دفعہ جہنم کی آگ میں جانے کے بعد تمام نعمتوں کو بھول جائے اور فرمایا پھر ایک ایسے شخص کو اللہ کے دربار میں لایا جائے ویوتا میں اشت بننا فِي الدُّنْيَا مِنْ دنیا میں ایک ایسے شخص کو اللہ کے دربار میں لایا جائے گا جس نے تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ مصیبت کی زندگی بسر کی ہو لیکن وہ اللہ کا فرما بردار ہوگا جنتی ہوگا وایو بھاگوں پہ جنت ایک لمحہ کے لیے جنت میں بھیجا جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا ہر رائی تب سنکت ہر مر ربے کا قط اے اللہ کے بندے کیا تم نے اس سے پہلے دنیا میں کوئی مصیبت دیکھ لی کیا تجھ پہ کوئی دکھ یا مصیبت آئے وہ جواب میں کیا کہے گا یار مار آئی تو شدت تنقت مر ربی بوسم ایک لمحہ کے لیے جنت میں جانے کے بعد وہ شخص کہے گا اللہ کی قسم میں نے اس سے پہلے کوئی مصیبت نہیں دیکھی آخرت کی خاطر اگر کوئی شخص کتنی بڑی مصیبت برداشت نہ کرے جنت میں ایک دفعہ جانے کے بعد سب مصیبتیں بھول جائیں تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم ہر روز اس آزمائش سے گزرتے ہیں آخرت کے لیے کام کریں دنیا کے اور بدقسمتی سے عام طور پر ہم دنیا ہی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس بات کو بھول جاتے ہیں آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت کیا اور ایک انداز سے آخرت اور دنیا کے مقابلہ کو سر اللہ علیہ وسلم اس شخص کے متعلق بیان فرماتے ہیں جس کا سٹیٹس جس کا مقام و مرتبہ جنت میں سب سے کم اور اس شخص کے متعلق بھی بتلاتے ہیں جس کا مقام و مرتبہ جہنم میں سب سے ہلکا ہو تو فرمایا کہ وہ شخص جس کی جنت میں حیثیت سب سے کم ہوگی جس کا مقام سب سے کم ہوگا تو اس سے کیا کہا جائے اللہ رب العالمین اس سے فرمائیں گے تمنا اے بندے تو خواہش کر اور یہ کون شخص ہوگا جس کا مقام و مرتبہ سب سے چھوٹا ہوگا اللہ فرمائیں گے اے بندے تو خواہش کر وے تمنا وہ خواہش کرے گا وہ خواہش کرے گا اگر ہم سے کہا جائے خواہش کرو کب کم, کم کریں خوب خواہشیں کریں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہل تمن کیا تم نے خواہش کر لی وہ بندہ کہے گا اے اللہ جو میرے ارمان تھے جو میری خواہشات تھی وہ میں سب کر چکا اللہ تعالیٰ اشار فرمائیں گے ان کا ما تمن نہیں وہ اے بندے تو نے جو کچھ مانگا ہے جس چیز کی خواہش کی ہے وہ تجھے سب کچھ ادا کیا جاتا ہے اسی پر بس نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اتنا اور ادا کیا جاتا ہے یہ وہ شخص جس کا آخرت میں جنت میں مقام و مرتبہ سب سے چھوٹا ہوگا اور اس کے مقابلہ میں وہ شخص جہنم میں جسے سب سے کم آزاد ہوگا اس کی کیا حیثیت ہوگی حضر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں ان نہ من رہی منہ دماؤ کنا یغ مرچ فرمایا جہنم میں جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا اسے جہنم کی آگ کے دو جوتے پہنا دیے جائیں گے یغ منہ دما کنا یغ اور ان دو آپ کے جوتوں کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح پگلے گا جس طرح چولہے پہ ہنڈیاں پگلتی ہے کیا سوچتے ہیں کیا سمجھتے ہیں کیوں بھوگ جاتے ہیں آخرت کو چھوڑ رہے ہیں دنیا کو اختیار کر رہے ہیں انجام کیا ہو کتنی قیمتی چیز کو چھوڑ رہے ہیں کتنی ہلکی چیز کو اختیار کر رہے ہیں اور دوسری بات سوچنے اور سمجھنے کی یہ ہے کہ جو شخص آخرت کو چھوڑتا ہے دنیا کو اختیار کرتا ہے کیا اسے اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ مل جاتا ہے دینے والے کون ہیں دینے والے تو اللہ ہے اگر کوئی شخص آخرت کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کو طلب کرتا ہے تو کیا جو کچھ وہ طلب کرتا ہے اسے مل جاتا یہ نہیں والے تو اللہ من کا نہ اجل نہ رہو پیہا نہ من محید ملتا تو وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اسی کو ملتا لیکن اس کے برعکس جوش آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت بھی ادا فرماتے ہیں اور دنیا سے بھی محروم نہیں رہتا ایک حدیث عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں امام فرمدی رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کا نت نیت ہوں جعل آ کر جا اللہ ہو گینا ہو فکر وہ جم آیا ہوں شبد وہ اتدھ دنیا ہو من کا نت نیت ہلبت دنیا جا عتل آئی ہے وہ شکت آ گئے امر بلا یا منہا ایندا ما کتا قاض السل آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی نیت اپنا ٹارگٹ اپنی منزل اپنا مقصود آخرت بناتا ہے اسے تین باتیں ملتی اور جو شخص اپنا مقصود دنیا ہی دنیا بناتا ہے اس کے بھی تین نتیجے آخرت کا تغدار اس کے تین نتیجے من نیت ہو طلب جاغاہ گنا ہو پی قل بھی آخرت کے تدبار اس کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اسے دل کی عطا فرما کے اس کے دل کو غنی فرما دیتے اصل تمنگری تو دل کی ہے کروڑوں روپے پاس ہو دل کا بھوکا ہو اس کی دولت کسی کا تو فرمایا کہ جو شخص آخرت کو اپنا ٹارگٹ اپنی نیت بناتا ہے پہلی بات یہ ہے اللہ اس کے دل کو تمنگور کر دیتے دی. اور دوسری بات کیا ہے فرمایا ہوا جمع آلہ ہوں شملہ اللہ اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں اور جس کے معاملات کو اللہ سدھارتے اس کے معاملات کو کون سکھاڑ سکتا ہے اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اللہ اسے دنیا سے محروم نہیں رکھتے وہ آتا دنیا وی اگاؤں دنیا اس کے پنوں میں آتی ہے اللہ اسے دنیا بھی آگاہ فرماتے ہیں لیکن وہ دنیا کے لیے ضلیل نہیں ہوتا دنیا دلیل ہو کے اس کے ہے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کی مسلمانوں کے عروج کا اصل زمانہ وہ ہے جب ان کی نیت آخرت کی طرف اللہ نے دنیا سے محروم نہیں کی اور آج ہم مسلمان دنیا کے طلبدار دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی اللہ خال تو فرمایا جو شخص آخرت کو اپنا اپنی طور ٹارگٹ اپنی مندل بناتا ہے اس کے یہ تین نتیجے اللہ اسے دل کی تمندوری عطا فرماتے ہیں اس کے معاملات کو سدھار دیتے ہیں اور دنیا اس کے پنوں میں غلیل ہو کیا ہے اور اس کے برعکس جو شخص اپنی منزل اپنا مقصود دنیا بناتا ہے فرمایا پہلی بات یہ ہے جعل ماحول پکا بین آئی اللہ اس کی پیشانی پہ فکرو پاکہ ہی دیتا ہے آنکھوں کا بوکا ہو جاتا ہے کتے کی طرح سیراب نہیں ہوتا کتنا کتنی دولت کتنا اسباب بھوکے کا بوکا دوسری بات وہ اشتہ آ گئے اللہ اس کے معاملات کو بگاڑ دے اور جس کے معاملات کو اللہ بگاڑ دے اس کے معاملات کون سدھار سکتا ہے کہیں بیوی کی پریشانی کہیں بچوں کی پریشانی کہیں بچوں کی پریشانی مساج سے نکل ہی نہیں سکتا دنیا کا طلب وہ چاہتا ہے کہ اپنے دنیا حاصل کرتے اللہ اس کے معاملات کو بگاڑ دیتے کدھر جائے اس کے معاملات کو اللہ بگاڑ دے اس کے معاملات کون سدھار کرتا اور تیسری بات دنیا کے جانے والا اللہ کو ناراض کر کے اپنی آخرت کو برباد کر کے کیا دنیا حاصل کرتا ہے فرمایا اور مایا والا یا منہا اللہ کو دنیا بھی اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے نصیب میں کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے فضل و کرم سے ہمیں آخرت کا طلبگار بنائے آخرت آغاز آخرت کے ڈاکٹر حضل اسلام کے خیالات کو میں آخر میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے اتنی بات سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں انسان زندہ رہتا ہے بڑی سے بڑی لمبی زندگی پاتا ہے تو کتنی زندگی سو برس اور جو سو برس کا ہو کے بھی مرتا ہے تو اچھی موت نہیں مرتا یہ وہ موت ہوتی ہے جس سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلیل عمر کہہ کے پناہ آگی. لیکن چلو اگر کسی کو بڑی زندگی مل گئی تو کتنی سو برس کی اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اس سو سالہ زندگی کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے اپنے دن کے آرام اور رات کے چین کو حرام کر لیتے ہیں نہ دن کو سکون نہ رات کو اطمینان اور نہیں جانتے کہ ہم نے اس زندگی کے لیے کتنی محنت کتنی جدوجہد کتنی بے آرامی اور کتنی سکونی اختیار کی اور اس زندگی کو تباہ کیا جس زندگی کا پہلا دن پچاس ہزار سال لمبا ہوگا اب اس زندگی کا اس زندگی سے مقابلہ کریں یہاں بڑا کوئی لیا تو سو ورس لیا اور اس زندگی کا آغاز جس دن ہوگا وہ اکیلا دن پچاس ہزار سال لمبا ہوگا اور وہ دن ایسا ہوگا جب ساری کائڈہ رب کی بارگاہ میں مادر ذات براہ ہوگی کسی کے جسم پر کپڑے کی کوئی تھچی تک نہیں ہوگی صورت آسمان سے اللہ رب العزت کے اس دن کے فیصلوں کے مطابق انسان کے سر کے اوپر ہوگا اور کائنات کے امام نے کہا لوگ اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے ایک آدمی کے جسم سے اتنا پسینا چھوٹے گا کہ اپنے ہی پسینے میں چمکیاں کھا رہا ہوگا اور پسینا اس طرح ابل رہا ہوگا جس طرح کڑاہے میں تیل کھولتا ہوا ابلتا ہے اس دن کا کے تاجدار دادے بھائی نے کہا کہ انسان کی زبان اللہ کی دہشت سے پیاس کی شدت سے مو سے نکل کر چھاتی پہ پڑی ہوئی ہو لوگ آج کی منزل پڑی ہے آج تھکڑا پارا خدا بندے آلم نے کہا یو و ترنہ سا سکارا و پہ سکارا عذاب اللہ شدید لوگوں کے حواس باختہ ہو گے گر رہے ہو گے فرمایا تدو کلو سات لاؤ حامدہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے فرمایا لوگ آنکھیں تارے لگی ہوئی ہوں گی ماحول میں سکھانا بلا عذاب اللہ شدید اے میرے نبی دیکھنے والا سمجھے گا انہوں نے نشہ پیا ہوا نشہ نہیں اللہ کے عذاب نے ان کے ہوش و حوص کو گم کر رکھا وہ دن اتنا لمبا پھر کیسے بجے امول و مرین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نشاد پروتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے سوال کہ اللہ کے حبیب عورتیں بھی مرانا ہوں گی مرد بھی برہنہ آپ نے فرمایا عائشہ عورتیں بھی براہ ہوں گی مرد بھی براہانا اللہ کے رسول مرد الگ ہوں گے عورتیں الگ ہوں گی فرمایا عورتیں بھی وہی ہوں گی مرد بھی وہی ہوں گے کہا اللہ کے حبیب عورتیں تو شرم کے مارے مر جائیں کہ مرد ان کے پاس آئے آئے کائنات کے امام نے فرمایا عائشہ اس دن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا لوگوں کے حوال پاس لوگ چل رہے ہوں گے اور دن دس سال سو برس ہزار برس پچاس ہزار برس کا ایک ایک دن اتنا لمبا وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو آخرت میں مقدم رکھا اسی دن ان کا حساب ہو گیا چلتے رہ گئے اپنے آپ کو پیاس سے نڈال بدہوشیوں میں مبتلا لے کی اور وہ شخص جس نے ان گرمیوں کی پھوک اور پیاس کو اپنے رب کے لیے برداشت کیا آخرت کے دن کا تصور کیا آج بھوک رہا تاکہ اس دن کی ٹوٹ بھی جائے آج کی پیاس برداشت کی تاکہ اس دن کی پیاس بچ جائے کائنات کے امام نے کہا اللہ کے فرشتوں کو حکم ہوگا بلاؤ جس نے رب کے لیے دنیا میں پیاس برداشت کی اس کو بلا کے لاؤ نبی یہ کائنات نے کہا میں اپنے ہاتھ سے حوضے کوثر کا, کا پیالہ فرمایا جس نے ایک پیالہ پی لیا پچاس ہزار سال تک پیاس نہیں لگے گی اللہ تو ہماری قسمت میں بھی نبی کے دست مبارک سے حوض نے کوثر کا پیالہ فرما دے پیاس نے ڈھول ایک آنکھ خورا جب تک جنت میں نہیں چلے جاتے پھر پیاس نہ لگے گی اللہ پیاس کا تو بندوبست ہو گیا گرمی کا کیا ہوگا ہائے ہائے پران جس پہ اتارا گیا ہے اس نبی نے کہا آٹھ بندوں کو آواز دی جائے آٹھ بندوں کو آواز دی جائے کون کان شاپ دن عبادت عبادتہ اس جوان کو جس نے اپنی جوانی کو دیوانہ نہیں بنایا بلکہ اس نے اپنی جوانی کو رب کی بندگی میں گزارا وہ جوان جس نے اپنی جوانی کو آبادگی میں رہی دکھا رب کی بندگی میں اللہ کی عبادت میں لوگ آرام کر رہے ہیں یہ راتوں کوٹ کے رب کا قرآن سن رہا لوگ لاہو لاب نے یہ اللہ کے فکر و ودکار میں پوچھے فرمایا مارا اللہ تو ہمارے جوانوں کو اپنی عبادت میں رنگ دے فرمایا آواز دی جائے گی آج آپ تو نے اپنی جوانی میری بندگی میں گزارا اللہ کے رسول کیا ہوگا فرمایا ذلوح اللہ ہوتا ذل ہر شہی سل اللہ سلو اللہ کہے گا آ جا میرے عرش کے سارے کے نیچے کھڑا